الحمد الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے تم جہاں بھی ہو مجھ پر دروت پڑو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے علی الحبیب صلی اللہ علیہ توبو تعالیٰ اللہ استغفر اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی عل محمد, محمد ماہر رمضان المبارک 1434 سو چونتیس کی آج انیسویں شب آ چکی ہے اٹھارہ روزے ہم سے رخصت ہو چکے رب کریم پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے توفید ہم سب کی اب تک کے روزے تراوی صدقہ و خیرات اور جو اس کی توفیق سے اچھے عمل کرنے میں ہم کامیاب ہوئے ہوں اپنے کرم محیث اپنے کرم سے قبول فرمائے اور اس گھڑی تک کیے گئے تمام گناہوں کو اشرائے مغفرت کے صدقے میں معاف فرما دے اس کی رحمت بہت بڑی ہے وہ خود فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے گزب پر حاوی ہے سبقت رحمتی غدی یعنی اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اللہ تعالی کے غزب پر حاوی ہے تو ہم اس سے اس کی رحمت کا واسطہ دے کر کرتے ہیں بولا ہمارے سارے گناہ معاف کر دے سچی توبہ کی بھی توفیق دے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما سنو الحبیب صلی اللہ تعالی محمد میرے پیارے اور محترم مدنی چینل کے ناظرین مدنی پھولوں کی مدنی مہک میں آج بھی ایک بڑا ہی سلکھتا ہوا معاشرتی طور پر اور ہمارے گھر گھر کی کہانی کے طور پر ایک موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں کال نمبر بھی آپ کو دکھایا جائے گا اگر اس موضوع سے متعلق آپ کوئی کال کرنا چاہیں تو کال کر سکتے ہیں انشاءاللہ شاء سلسلے کے آخر میں کوشش کی جائے گی کہ اگر مناسب ہوا تو آپ کی کالس لے لی جائیں اور وہ آنر کی جائیں تاکہ آپ کے جذبات اور احساسات وغیرہ بھی ہم تک پہنچ سکیں تو اگر آپ کال کرنا چاہیں تو آپ کو سہولت موجود ہے فون نمبر موجود ہے مجھے میل کرنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے کے حوالے سے میل ایڈریس مدنی ڈاٹ مہک یہ لکھ رہے ہوں گے مدنی چینل پر مدنی ڈاٹ مہک ایٹ مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی کل بھی میلس آئی تھی ان شاء اللہ میلس کا بھی میں جواب دینے کی کوشش کروں گا تو یہ میلس میں براہ راست نہیں دیکھوں گا یعنی یہ ہمارے اسلامی بھائی کے پاس کا پاس ورڈ ہوگا وہ میل کھولیں گے اور ان شاء اللہ تعالی سلسلے سے متعلق جو کنسرن میلس ہوں گی وہ مجھے میرے پرسنل میل ایڈریس پر فارورڈ کر دی جائے گی اور اسے دیکھ لیں گے اگر آپ مدنی پھولوں کی مدنی مہک میں کوئی موضوع پر سننا چاہیں کہ اس موضوع پر بھی کوئی سلسلہ ہو تو آپ اپنا موضوع بھی میل کر سکتے ہیں کوئی سی انفارمیشن آپ دینا چاہیں کہ فلاں فلاں مقام پر ایسا ایسا ہوتا ہے لیکن اس میں کوشش کی جائے کہ کسی پرٹیکولر فرد کو آئیڈینٹیفائی نہ کیا جائے بلا حجت شرح کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کا عیب کھولنے میں ہم وہ ایپ کھولنے والے بن جائیں نارملی طور پر جو ایوریسٹ آف سوسائٹی جس کو کہتے ہیں معاشرے کے ناسور کہتے ہیں معاشرے کی خرابیاں کہتے ہیں اس طرح کی بہت سارے آپ کو پتا ہے کہ زیادہ تر ٹاپکس ہمارے اسی طرح کے ہوا کرتے ہیں تو اگر آپ اس طرح کی کوئی اپنی انفارمیشن شیئر کرنا چاہتے ہیں اگر کوئی اپنی معلومات مجھ پہنچانا چاہتے ہیں تو بھی آپ اس میل ایڈریس پر مدنی ڈاٹ مہک ایٹ مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی اس پر آپ کر سکتے ہیں ایک بار پھر یاد دلا دوں کہ یہ میل ایڈریس براہ راست میں شاید نہ کھولوں اس کا پاسورڈ کسی اور اسلام بھائی کے پاس بھی ہوگا اور اس کی ضرورت کے میلے یہ مجھے کنسر میلے ان شاء اللہ تعالی فارورڈ کر دیں گے اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی محمد یہ کچھ بیسک انفارمیشن تھی معلومات بنیادی میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں ایک بزرگ فرماتے ہیں ایک صاحب بڑے رازدار قسم کے تھے یعنی ان کا پیٹ مضبوط تھا مضبوط پیٹ کے آدمی تھے ان کا نکاح ہوا مگر دونوں کے ماں بہن یعنی میاں بیوی بی میں ذہنی مہنگی نہ تھی اور جب ذہنی مہنگی نہ ہو نا تو پھر برتن ٹکرا دے رہتا ہوں تو جب برتن ٹکرائیں گے تو شور تو ہوگا اس کا ایک دوست تھا اس کو بھنک لگ گئی کہ یار ان دونوں میں بنتی نہیں ہے اس سے پوچھا یار تمہارے گھر کا مسالہ کیا ہے مجھے بتاؤ اور صاحب راتا جواب دیا میں اتنا کم ذات تو نہیں کہ گھر کی بات میں کسی کو بتا دو چار بات آئی گئی ہو گئی بال آخر گھر چل نہیں سکا اور طلاق ہو گئی نا جب اس کے دوست کو پتا چلا تو بولا یار اب تو وہ تمہاری بیوی نہیں ہے اب تو بتا دو یار معاملہ کیا تھا ہوا کیا آخر طلاق ہو گئی تو سمجھدار آدمی نے کہا اب تو وہ میرے لیے گویا کہ غیر عورت ہے اور کسی غیر عورت کے متعلق میں کیسے بات کروں بات کتنی اہم اور سمجھدار لوگوں کے لیے ہے سمجھنے والی بات ہے کہ واقعی گھر کی بات ایک تو باہر کرنی نہیں چاہیے جو ہمارے مدنی منڈے ہوتے ہیں نا مدنی من یہ بات بیٹا یاد رکھو تو بی بی بیٹا گھر کی بات باہر نہیں کرتے امی ابو کی اگر کوئی بات آپ, آپ سن لیں تو کسی سے نہ کریں گھر میں آج کھانا کیا پکا ہے کیا کیا پکا ہے پکا ہے کہ نہیں پکا کیا کھایا کسی کو نہ بتائیں کہیں گئے ہیں کسی کو نہ پتا ہم کہاں گئے تو امی کیا کر رہی ہے ابو کیا کر رہے ہیں نہیں بیٹا گھر کے چار دیواری کے اندر بیٹا کیا ہو رہا ہے نہ بتائیں کہیں آپ کو امی ابو لے کر جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو نہ بتانا چاہتے ہو کہ ہم کہاں گئے کہاں نہیں گئے تو میں امید کروں میرے مدنی منوں اور مدنی منوں امید کرو کہ آپ گھر کی بات باہر نہیں کریں گے نہیں کریں گے نا ماشاءاللہ گھر کی بات باہر نہیں کرنی چاہیے گھر میں جو کچھ ہو گھر کے اندر اور یہ امی ابو کو بھی چاہیے کہ بچے بچوں کو اس طرح کا ذہن دیتے رہیں کہ کوئی بات باہر نہ کی جائے بعض اوقات کمزور سی بات ہوتی ہے باہر ہو جاتی ہے بچے بعض اوقات باہر کہہ دیتے ہیں کہ امی ابو میں لڑائی ہو رہی تھی تو علاقے میں ڈھول بچ جاتا ہے جس کو پتہ چلا وہ بھی ڈھول ہوتا ہے وہ بات اس کے پیٹ میں رہتی نہیں ہے اور اس نے پھر اس بات کا بتنگڑ بنا دینا ہوتا ہے کہ یار پتا چلا میں تو تھوڑی اس کے بچے نے میرے کو بتایا بچہ کو غلط بولتا ہے بچے تو سچ بولتے ہیں تو یوں مطلب کہ بات کا بتنگڑ بنتا ہے اور گھر کی بات باہر آنے سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں بہت سارے نقصانات پیدا ہوتے ہیں بہت ساری گیبتوں کے دروازے کھلتے ہیں اور پھر یہ چیزیں جو ابھی جیسے میں نے کہی کہ یہ طلاق ہو گیا وہ صبح تو ایک سمجھدار آدمی تھا اس لیکن اگر وہ سمجھدار نہ ہو اور تو پھر کیا ہوتا ہے جب شادی ٹوٹتی ہے یا منگنی ٹوٹتی ہے یا طلاق ہو جاتی ہے مثال کے طور پر اگر کہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے طلاق ہو جائے یا منگنی ٹوٹ جائے تو اس نے تو کہہ دیا کہ یار اب وہ تو ایک میرے لیے غیر عورت ہے اب میں غیر عورت کے بارے میں آپ کو کیسے بتاؤں لیکن ہمارا ایسا ظرف نہیں ہے اگر منگنی ٹوٹ گئی شادی ختم یعنی طلاق ہو گئی یا کوئی ایسا مطلب فریقین میں جدائی ہو گئی اب جو گناہوں کا دروازہ کھلتا ہے نا او والی وہ باپ باپ جو گیبتیں جو تہمتیں جو الزام تراشیاں جو ایب دریاں جو دل آزاریاں جو بد جو بد کلامیوں کا ایسا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے مطلب ہر خوبی کو جیسے کہ ایب لگنا شروع ہو جاتی ہے اور مطلب ہر کوئی ثابت کرتا ہے کہ میں مظلوم تھا یہ ظالم تھا ایسا ہے یا نہیں ہے وہ بہو جو ایک دن پہلے اس کی خوبی یہ تھی کہ پری ہے پری ہاں پری ہے پری ایسی بہو ملی ہے بالکل چھان کا ٹکڑا ہے کون سا،, سا چاند کا ٹکڑا تو ایک دن کے بعد تو پتا نہیں کیا ہو گیا وہ پری سے ایک دن کے بعد جیسے طلاق ہو جاتی ہے تو کیا ہوا؟ ارے چوریل تھی، ایک نمبر کی چوریل تھی ارے وہ پری چڑیل کیسا بن گئی یہ ہوتا نہیں ہوتا دام چراغ لے کر نکلو نا چراغ لے کر ڈھونڈو ایسا دامہ نہیں ملتا میرے کو بھائی کیا داماد پت کون سی ڈی کی میرے کام آ گئے تو ایسا داماد مل گیا اور اگر جدائی ہو گئی طلاق ہو گئی یا کچھ ایسا واقعہ ہو گیا ایک نمبر کا باز تھا ارے بھائی وہ تو چراغ تو ایسا پڈے باز تھا کہ چراغ لے کر نکلو تب بھی تب پڈے باز نہیں ملے گا اب وہ الٹی کہانی چلے گی ایک نمبر کا پڈے بھاگ تھا بھائی لڑا کا تیار آ ایسا مطلب کہ لڑتا تھا. ایسا مارتا تھا میری بیٹی کو آ وہ جناب وہ اس کی جو وہ برائیاں شروع ہوں گی تو بس وہ نہ داماد کسی کام کا تھا نہ وہ بہو کسی کام کی تھی آپ بتائیے کیا اس طرح کے جیبتوں کے تحمتوں کے اور چگلیوں کے اور بدگمانیوں کے دروازے کھلتے ہیں اس میں وہ طبقہ بھی بڑا سرگرم ہوتا ہے جس کو سننے کا بڑا شوق ہے کیا ہوا آپ کے گھر میں سے لوگ آئے ہوئے ہوں گے آپ کا واسطہ پڑا ہوگا میں کوئی سیدھی سی بات ہے اب میری بات کی میں امید کرتا ہوں کہ آپ تائید کر رہے ہوں گے ہے یا نہیں ہے یہ جملہ کہنے والے آپ کو کتنے ملیں گے کیا کیا کیا ہوا آپ کیا تھے نہیں اچھو نہیں یار کیا بات تھی یار ہم سے کیا چپانا یار ہم تو گھر کے آدمی ہیں تو عجیب گھر کا آدمی ہو اس بچارے پر ویسے ہی مطلب مصیبت کا پہاٹ اٹھا ہوا ہے اور اب وہ ظاہر وہ یہ تھوڑی بولے گا یار میں زندگی اس کے ساتھ زیادتی کرتا رہا زندگی کرتا رہا اور کھانے کھانے کے حوالے سے تو اس کے حوالے سے دو کپڑوں کے حوالے سے تو استری کے حوالے سے تو صفائی کے حوالے سے تو اٹھنے کے حوالے سے یار میں نے اس کا جینا مشکل کیا ہوا تھا وہ بےچارے مجھے یار برداشت کر کر کر کر کر کر کتنا برداشت کرتی بس یار میں ظالم تھا یار مجھے احساس ہو رہا ہے میں نے ظلم کیا اس بےچاری کے اوپر یار اور بس گسے میں تھا اور میرے منہ سے نکل گیا اور بےچاری کو میں نے کہیں کا کہ نہیں چھوڑا یار کون بولے گا بیچاری بھائی اب بتائیے جس سے چھوڑ دیا کہ یہ بولے گا یار میری غلطی تھی یار جو مطلب کہ جو لڑکی سے کوئی پوچھنے کے لیے بیٹھیں گے کیا ہوا نہیں نہیں بیٹی رو نہیں بتا کیا ہوا وہ ضرور اس نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہوں گی وہ کیا وہ بولے گی نہیں بس وہ تو ایسے نیک آدمی تھے میری زبان نے میرے کو مروا دیا بس بچارے کتنا برداشت کرتے مجھے جب بھی گھر پر آتے تھے میں بس ان کے لیے پریشانیاں ہی پریشانیاں لے کر کھڑی ہو جاتی تھی بعد میں مجھے لگتا تھا بےچارے تھکے ہوئے پسینہ پیاسے نیند ان کی نی ہونے دیتی تھی تو کھانا وقت میں نہیں دیتی تھی صفائی تو چاہتے تھے کہ نارمل صفائی ہو مجھ سے وہ بھی نہیں ہوتا تھا بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتی تھی پھر پڑوسیوں کے ساتھ میں رہتی تھی بگیر سے پوچھے چلی جاتی تھی بےچارے بس آخر تنگ آ گئے اور تنگ آ گئے بےچارے نکل گیا ان کے منہ سے لیکن وہ میری وجہ سے نکلا میں میں ہی غلط تھی میں نے ایسا کیوں کیا ان کے ساتھ آپ کو لگے گا کہ کوئی لڑکی اس طرح بولے گی تو کیا ضرورت پڑی ہے کسی کے گھر میں انگلی ڈال کر بلوانے کی ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا ہاں کوئی مطلب کہ ایسا ٹوٹنے سے پہلے کوئی سی چیز ہوتی ہے جو پنچ بیٹھتا ہے کوئی سلح کرانے والے خوف خدا والے درد مند شریعت کی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ بیٹھیں اور چلو وہ آپس میں کوئی شرعی حدود میں رہ کر ایک دوسرے کے معاملے سے سنیں یا چلے قاضی یا مفتی اسلام کے پاس بیٹھ کر کوئی قزا ہو رہی ہے اور کوئی سلو کی صفائی کی کوئی اس کے بعد کی بات بھی اگر کوئی ایسا کوئی واقعہ ہو رہا ہے تو کوئی ایسا موقع محل کو بات کی کس کی سے جا رہی ہے کتنی کی جا رہی ہے کس کے سامنے کی جا رہی ہے وہ بھی تو پتا چلے نا بعد وقت ایسے کیسز مفتیان کرام کے پاس آتے ہیں جناب اگلے پچھلے دوست احباب خاندان کے سارے لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں بھائی کیا کام ہے آپ لوگوں کا آ کر بیٹھنے کا جو کنسرن لوگ ہیں وہ بیٹھیں گے اور وہ مفتی صاحب کو بتا دیں گے مسئلہ یہ تو مفتی صاحب اس جواب دے دیں گے سب کے بیچ میں پوری پوری برائیاں کرنا پھر ہر آدمی کے تعلقات الگ ہر آدمی کے وہ کمیونٹی الگ اور اس کو اٹھنا بیٹھنا الگ ہاں یار ادھر گیا تھا یار اس بیچارے کے ساتھ یہ ہو رہا تھا وہ لڑکی کو مزلوم قرار دے گا وہ لڑکے کو مزلوم قرار دے گا تو جو گناہوں کا دروازہ اس طرح کھلتا ہے تو بھی احساس کیا ہے ہم لوگوں نے ایک دوسرے کی برائیں کریں گے پھر جیبتیں کریں گے میں کو وہتوں کی مثالیں دوں پھر جیبتیں کیا ہوتی ہیں سنیے لڑکی والوں کی طرف سے جو کی کی جاتی ہے اب وہ لڑکا تھوڑے دنوں پہلے تو چارا لے کر ڈھونڈو تو نہیں ملتا تھا نا ہاں ایسا نفیس قسم کا دھا ملا تھا ایسا نفیس قسم کا داماد تھا نفیس قسم کا مطلب لڑکا تھا مگر وہ ساری اس کی جو نفاست تھی سب ختم ہو گئی اب کہیں گے لڑکی والے کیا کہتے ہیں شرابی تھا یار جواری لفنگا لوفر تھا لوفر آارا تھا چار سو بیس تھا کماتا نہیں تھا گھر کا خرچہ نہیں دیتا تھا سب پیسے ماں کے ہاتھ میں دے دیتا تھا میری بیٹی کو پھٹی کو نہیں دیتا تھا سارے پیسے جا کر ماں کہہ دے دے ماں کا کرے میری بیٹی بھی تو کوئی تھی یا نہیں تھی بالکل فکیرنی کی طرح رکھتا تھا میری بیٹی کو فکیرنی کی طرح ہائے ہائے ساس روٹی نہیں دیتی تھی ظالم ظالم ساس روٹی نہیں دیتی تھی پلے سے کھاتی تھی بیچاری لڑکی ساس روٹی نہیں دیتی تھی اب تک کھا کھا کر اس کا وزن بڑھ گیا تھا اب کی بیٹی کا تو وہ نہیں اور اب روٹی نہیں دیتی تھی عجیب عجیب منتقل ہیں یہ لڑکی والے کی بت کرتے میں نے کہا نا کہ کوئی بھی اپنی غلطی نہیں مانے گا اب کی بیٹی ساس کے آگے یہ گز بھر کے زبان چڑھاتی تھی تو کچھ بھی نہیں اور ساس روٹی نہیں دیتی تھی فاس نے روٹی اپنی پلنگ کے نیچے رکھی ہوئی تھی ایسی عجیب قریب الٹی سی تھی باتیں کرنے کا کیا فائدہ پھنس گئے تھے بس یار پھنس گئے تھے بس پھنس گئے تھے بڑی مشکل سے جان چھٹی ہے ہاں ہاں بڑی جان ہوں جان چھٹی ہوں ہماری لڑکی بےچاری بے قصور تھی یار بے قسور مارتے تھے اس کو مارتے تھے بہت مارتے تھے اس کو ہاں ہاں ہاں کیا? نہیں یار نہیں یار نہیں پوچھو یار اس کا سارا خاندان نیچ ہے نیچ ہمارے میار کے لوگ ہی نہیں تھے اور جب بات پکی پک ہوئی تھی تو کیسا خاندان ہے خاندان او ہو پتا نہیں یار اس کی کون سی بلائی کام آ گئے ایسا خاندان ملا تھا اور طلاق ہو جانے کے بعد ایک نمبر کا نیچ خاندان تھا پتا نہیں ادھر پھنس گئے تھے بڑی مشکل سے نکلے تھے اور اگر لڑکے والوں کی باری آئے تو Ohi, ohi. وہ کسی سے پیچھے رہنے والے چھوٹ میں کسی گندی بات کرتے ہیں کرنے والے لڑکی کا چال چلن صحیح نہیں تھا یا خدا کا خوف کرو یار ٹھیک ہے اب الگ ہو گئے طلاق ہو گئی ارے کل اس کا گھر بس جائے ایسا تو چھوڑو یار ایسی تو گندی بات مت کرو اس کا چال چلن صحیح نہیں تھا پتا نہیں کس سے فون پہ بات کرتی تھی پتا نہیں کہاں جھنکتی رہتی تھی ایسا تو نہیں کرو یار کچھ تو خدا کو خوف کرو یار یو آپ مطلب کہ لڑکی کو آپ ایسا گندا کر دو گے یار وہ آپ کے گھر کی نہیں رہی تو اس کا مطلب وہ کسی کے گھر جانے کے قابل ہی نہ رہی اللہ سے نہیں دیکھتے کل قیامت کے روز پوچھا گیا کہ بتاؤ تم نے اس پاک دامن عورت پر توہمت لگائی کی تو اپنے آپ کو سترا درست ثابت کرنے کے لیے اور یار آپ سنتے کیسے یار سننے والے آپ کو مطلب نہیں ہوتا یار اتنی عجیب بات کرتے لوگ یار اس کا چال چلن صحیح نہیں تھا اگر آپ کی بیٹی ہوتی تو اس کی جگہ پر کیا آپ اسی طرح سنتے ٹھیک ہے اس کا تو دماغ گھوم گیا ہے اس کا گڑھ ٹوٹ گیا ہے ابھی اپنی آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے اگر آپ تو سوچئے میں تو سننے والوں کو کہتا ہوں ن والے نہیں مطلب اس میں حیرت کرتے یار آپ دو بول نہیں بول سکتے یار احسمت بولو یار امت بولو یار کسی پاک جمان اوروں پر تومت مت لگاؤ یار اس کو تھوڑا شرمندہ تو کریں یار یہ تو آؤں میں احمد ملایے نا یار آپ کو بھی تو مرنے کے بعد جواب دینا ہے گھر میں زبان بہت چلاتی تھی چھوڑ دیا کپڑے برابر نہیں دھو سکتی تھی بہت جھگڑا لو تھی تو چوریاں کرتی تھی تابز کرتی تھی جادو کرتی تھی ہمارے گھر کا سکون برباد کر دیا تھا اس کی ماں آ کر ہم کو کوسنے دیتی تھی ہم نے تو غریب سمجھ کر ترس کھا کر لیا تھا بھائی اس کا تو دماغ ہی ساتھی آسمان تک چڑھ گیا تھا اس طرح کی باتیں کر کے بتا دیے کہ چلے یہ ساری باتوں میں آپ نے کیا سواب کما لیا اب پتہ ہو گئی نا طلاق اللہ تعالی پیارے حبیب کے صدقے میں ہمارے گھروں کو امن عطا فرمائے اور بالکل تمنا نہیں کہ کسی آشی کے رسول کا گھر ٹوٹے یار تو تکلیف ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تکلیف ہوتی ہے کہ اس کا بنے گا کیا دو خاندانوں میں کیسی جنگ چھڑی ہوئی ہوگی اور کہاں کہاں تک بات ہو رہی ہوگی کتنا اچھالا جا رہا ہوگا اس ایک دوسرے کے کردار کو نہ کی ہوئی باتیں نہ دیکھی ہوئی باتیں کی جا رہی ہوں گی اور وہ لوگ جو ان کو با وجود قدرت کے بنانے کی کوشش نہیں کرتے نبھانے کوشش نہیں کرتے بیٹھ کر سمجھاتے نہیں ہیں ان کا ذہن نہیں بنا دیا کہ یار برتاش کرو یار اور میں تو آپ دونوں کو بھی ارض کرتا ہوں بی بی ہوتے ہیں آپ کیوں لڑتے ہو یار کیا لڑنے کے لیے شادی کی تھی آپ نے نہیں نا درخسر کریں نا ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہے نا ایک دوسرے کے ساتھ طلاق ہو جانے کے بعد ہی سمجھ آئے تو کیا سمجھ آئے پھر سب ختم ہو جانے کے بعد سمجھ آئے تو کیا سمجھ آئے بالخصوص میری اسلامی بہن کو میں ارد کروں گا خاموش خاموش خاموش خاموش ہو جاؤ آپ کو لگے گا کہ بس میں بس سنتی رہو سنتی رہو سنتی ہو گیا ایسا سنتی رہو کر کے ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوتا ہے نہیں نا ہوتا ہے بازوں کے ساتھ بیچاری شور کا بھی کرتی ہے ساس کا بھی کرتی ہے نندوں کا بھی کرتی ہے سب کا کرتی ہے لیکن اب سب بولے کہ ہم کو وی آئی پی ارینجمنٹ چاہیے وی آئی پی ٹریٹمنٹ چاہیے ہاؤ کین از اٹ پوسبل یار اکیل و گھر کی بہو ہے نوکرانی نہیں ہے کام والی نہیں ہے ماسی نہیں ہے وہ گھر کی ملازمت نہیں کی اس نے ہمارے گھر کی کہ وہ سب کچھ ٹائم پر وی آئی پی قسم کا کر کے دے اپنی طاقت کے مطابق جو بےچاری کر سکتی کر کے دیتی ہے اور نہیں کر کے دے سکتی تو ہم بردبار بنے ہم برداشت کریں ہم کو حوصلہ بڑھا کر رکھیں مل جل کر کریں اگر شور کا بھی کر لیتی ہے تو ماں باپ کو بھائی بہنوں خوش ہونا چاہیے ہماری بھائی کی جسے شادی ہوئی اپنے شور کا تو کر رہی ہے مطلب یو مطلب کہ کمپرومائز سیکریفائی کے ساتھ فیملیاں چلا کرتی ہیں اور ہر ایک کی ساس ظالم نہیں ہوا کرتی ہر ایک کی ساتھ زبان دراز نہیں ہوا کرتی مانگ ہوتی ہوں گی سیدھی سادی سی بھولی بھالی سی بیچاری بہو کے ریمو کلم پر ہوتی ہوگی اور بہو کی سوا اگست کی زبان ہوتی ہوگی زندگی بھر برداشت کرتی ہوگی ایسی بھی ساسی ہوں گی جو گڈ گڈ گڈ گڈ کر مر جاتی ہوں گی لیکن اپنے بیٹے کو شکایت نہیں کرتی ہوں گی کہ تیری بیوی بی میرے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے کہ میرے بیٹے کا گھر نہ ٹوٹ جائے یہ تو ہر ایک اپنے بارے میں سوچے نہ. آپ سوچتی ہیں کہ جناب میں کچھ نہیں کرتی ہوں ایسا یہی تو نہیں سمجھ آتی کہ ہم کچھ بھی نہیں کرتے ہم سب کچھ کرتے یہ کس کا کال ہے کہ میں کچھ نہیں کہتا وہ سب کچھ کہتا ہے پھر کہتا ہے میں کچھ نہیں کہتا اول تو اس نے باتوں میں سنائی ہزاروں آخر میں کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں کہتا یہ کچھ نہیں کہتا سر کیا مراد ہے تنس تانا تنقید ملا وجہ ٹوکنا یہ نہیں پسند آتا لوگوں کو پھر گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے بات بات پر اگر لڑکے کو بیوی شکایت کرے تمہاری ماں اور بہن یوں کرتی ہے یا ماں شکایت کرے بہنیں شکایت کرے کہ تمہاری بیوی یوں کرتی ہے تو وہ تنگ آ جائے گا نا پھر گھر نہیں چلے گا آپ مطلب کہ اس کو ایک ادھر سے ہاتھ کھینچ رہے ادھر سے ہاتھ کھینچ رہا ہارڈ پھڑ پھوڑ کے رکھ دیں گے اس کا ذہن ہی خراب ہو جائے گا بولا نہ ہو بانس بجے گی بانسری نتییا کیا نکلا گھر ٹوٹ گئے جائیاں ہو گئی ایسا نہیں ہونا چاہیے محبت سے ہے ایک دوسرے سے معافی مانگ لیجیے اللہ سے لڑتے ہوئے اپنا گھر بنا کر رکھیے شیتان بڑا خوش ہوتا ہے جب دو میاں بیوی لڑتے ہیں تو آہستہ آہستہ ان میں دوریاں تناؤ پیدا کرتا ہے پڑاخے کا جتا کرا کر دم لیتا ہے بچے خوار ہو جاتے ہیں روڈوں پر آ جاتے ہیں بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں بڑی پریشانیاں کہ ماں باپ اس امید سے بچی کو بچی کو بڑا کر کے شادی کرتے کہ کل یہ طلاق لے کر ہمارے گھر پر آ کر بیٹھ جائے گی ماں باپ کو تو لڑکی کے چاہیے کہ بالکل لڑکی کا ذہن بنا دے گا بس آنے کا نام مت لینا بس وہی ہیں ہے وہی سبر شکر کے ساتھ زندگی گزار دینا گھر جیسے بند کر دیا جائے اور سسرال والوں کو بھی چاہیے کہ یہ لڑکی اٹھارہ سال انیس سال بیس سال کہیں پرورش پا کر آئی آپ کے گھر میں پلی بری نہیں ہے وہ کسی اور کے گھر سے پلی بری ہو کر آئی ہے اس کا انداز پروریش اس کا بات کرنے کا انداز جس طرح ماں باپ نے اس کو پالا پوسا بڑا کیا وہ سارے انداز لے کر آتی ہے آپ بولو آتے ہی ہمارے سانچے میں ڈھل جائے ایسا مت سوچئے نہیں ہوتا ایسا یار کبھی بھی نہیں آپ کی بیٹی بھی جو کسی کے گھر پہ جائے گی کیا وہ جاتے ہی کہ اس گھر میں ایڈجسٹ ہو جائے گی آپ کی بیٹی کچھ کرے تو آپ سمجھانے جائیں گے کہ جناب صبر کیجئے بیٹی ہے آہستہ آہستہ ذہن بن جائے گا تو آپ کے گھر پہ بھی تو کسی کی بیٹی آئی ہے یار آپ بھی تو خیال کیجئے ایسا مت کیجئے اور پھر اگر موقع کی مناسب کچھ نہیں ملتا تو لڑائی جھگڑے تب جناب آپ کا موسم آیا تھا تمہاری ماں باپ نے ہم کو آم نہیں بھیجے تو کیوں بھیجے بھائی آم بیٹی دے دی تو کیا مطلب آم بھی دیں ہم لوگ بیٹی دے دی تو کیا مطلب کپڑے بھی دیں تو ساس کے لیے الگ جوڑا تو بہنوں کے لیے نندوں کے لیے الگ جوڑا تو داماد کے لیے یہ الگ چیز ہے بچوں کے لیے الگ چیز ہے ہم ہم کہاں کس دنیا میں چلے گئے ہم لوگ کر کیا رہے ہیں بےچارے نے بیٹی دے دی دی, دی, دی معاف کر دو یار اس کو اس کے اور بھی بیٹیاں بری ہی ہوئی ہیں ماحول کو ایسا مت کر دیجئے کہ بیٹی کے پیدا ہوتے ہی باپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے کیا مطلب یہ لاکھوں کروڑ روپئے جب یہ بڑی ہوگی تو میں کہاں سے دوں گا بیٹی تو رحمت ہے یہ صرف محبت اور پیار بھری ایک اللہ کی نعمت ہے ماں باپ کا دل خوش کرتی ہے ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرتی ہے مگر ہم نے کیسا معاشرہ کر دیا ہے؟ تو بیٹی چی بیٹی بیٹی چبنے والی چیز ہے ہی نہیں بیٹی تو چبند دور کر دیتی ہے بیٹیاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت بہت بڑی رحمت ہوتی ہے گھر کی رونق ہوتی ہے جب وہ جاتی ہے تو ماں باپ کے کلے جو منہ کو آ جاتے ہیں ان کے بارے میں سوچتی ہے تو مارو پڑتی ہے کہ میری بیٹی تھوڑے عرصے کے بعد چلی جائے گی کتنے نازوں سے پال کرے ماں باپ اپنی بیٹی کو آپ کے حوالے کر رہے ہیں جب یہ بیمار ہوتی تھی تو اس کے بابا باپ بھاگتے تھے وہ یہ ماں باپ کو دیکھ کر آئی ہے کہ جب اس کے سر میں درد ہوتا تھا تو ماں نہیں کہتی تھی کہ بھلے سر میں درد ہوتا ہے وہ ایسا باپ دیکھ کر آئی ہے وہ ایسا گھر کا ماحول دیکھ کر آئی جہاں اس کی عزت تھی جہاں اس کا مقام تھا جہاں بیمار ہوتی تھی تو ڈاکٹر سے رابطے کیے جاتے تھے آج وہ شادی کر کے ایسے گھر میں آئیے کہ جہاں اس کو اس چیز کی جھلک نہیں ملتی تو کیا اس کا ذہن ڈسٹرب نہیں ہو جائے گا کہ میں کہاں آ گئی ہوں ہم سوچیں یہ ایک ایک, عورت کی ایک لڑکی کی بات نہیں کر رہا میں پورے, پوری سوسائٹی کی بات ہے ہر لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر سے کسی کے گھر جاتی جاتی ہے جب داماد آپ کے گھر آتا ہے تو داماد کے تو پورے مزاج کے خیال لگتے ہیں کہ داماد کو برا نہ لگ جائے تو یہ بھی تو اللہ کی بندی ہے خالی دی اللہ کا بندہ ہے یہ بھی تو اللہ کی بندی ہے اس کا بھی تو خیال رکھیے اور جس گھر میں اسلامی بہن گئی ہے ذرا سوچے کہ یہ وہ گھر نہیں ہے یہ ایک اور گھر ہے مجھے یہاں پر ایڈجسٹ ہونا ہے یہ آپ کی زندگی کا یوٹن ہے آپ کی ایک چینج ہے آپ کی زندگی کا ایک دوسرا حصہ آیا ہے آپ کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا ہے اب اب اس کو بھول جائیے اس لیے ماں باپ کو ارس کی جاتی ہے کہ اپنے بچوں کی پرورش اس طرح کرے کہ جب آپ کی بیٹی کسی اور گھر جائے تو وہ وہاں ایزیلی ایڈجسٹ ہو جائے کلچر اور ماحول ہمارے سامنے ہونا چاہیے تو اب یہ تو ایڈجسٹمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں لیکن یہ جو ڈیمانڈ کی جو بات آتی ہے کہ جناب تمہاری ماں یہ دے تمہارا باپ یہ دے تم یہ دو تم وہ دو تو یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا ان پوری کوشش کرنی ہے کہ یہ بھی بتوں میں آ جاتا ہے کہ آپی کے لیے ایک چادر آئی اور وہ باجی کے لیے ایک بریسلٹ آ گیا تھا امی کو ایک سورپی اٹھا کر دے دیا بس اور اس کی بھی کوئی قیمت تھوڑی کوئی تھی ایسا کوئی دیتا ہے ان کو رسم و رواج ہی رواج کا پتہ ہے یا نہیں ہے کوئی تھوڑا بھر کے دیتے کو فلا نے کیسے اپنی بیٹی کو دیا تھا جب وہ حج کر کر آئے تھے تو فلاں نے کیسا اپنی بیٹی کو دیا تھا وہ جب وہ عید کا دن آیا تھا تو کتنا اس بھر کے دیا تھا پتا نہیں کیسے لوگوں سے ہم نے شادیاں تو چالی کیسے لوگوں سے خاندان ہو گیا اس کے ماں باپ کو دیتے نہیں ہے یار ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری ہاں یہ چوری سینہ زوری ہے کیونکہ ان میں بعض تو وہ گی بتیں جن کو واقعی چوری اور سینہ زوری کہیں ہیں کہ اول تو جن چیزوں کے گرے شکوے ہو رہے ہیں ان کے اندر اکثر رشوت کی بھیا نک آفت بھی شامل ہے مثلا یہ مطالبہ کرنا کہ لڑکے کے بھائی اور والدین کو لڑکی والے یہ, یہ چیزیں دیں گے تو ہی ہم رشتہ کریں گے تو یہ, ہو یہ تو رشوت ہوئی لڑکی والے اگر تعائف نہیں دیتے تو لڑکے والا فریق تانے دیتا ہے زیادہ اپنی لڑکی کو سسال والوں کے شر سے بچانے کے لیے ہم کی پیٹیاں کھانے کے پتیلے وغیرہ یہ جو دیے جاتے ہیں میرے آقا اعلی حادت امام اہل سنت فرماتے ہیں رشوت وہ ہے جو بعض قوموں میں رائج ہے کہ اپنی بیٹی یا بہن کو رشتہ کسی سے اس وقت تک نہیں کرتے جب تک خاطب یعنی نکاح کا پیغام دینے والے سے اپنے لیے کوئی چیز حاصل نہ کر لیں نہیں, رشوت وہ ہے کہ کوئی شخص اپنے زیر یعنی زیر سرپرستی لڑکی کا رشتہ تو کر دے مگر اپنے لیے کچھ لیے بغیر وہ لڑکی شوہر کے حوالے نہ کرے رشوت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے اور رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہی ہیں اب جس نے اس طرح کی رشوتیں لی ہوں اور اب اگر نادم ہے تو صرف زبانے توبہ کافی نہیں کے ساتھ سا ساری رشوتیں ان کو لوٹانا ہوں گی جن سے لی ہیں وہ نہ رہے ہوں تو ان کے وارثوں کو دے ان کا بھی پتہ نہ لگے تو فقیر کو دے دے اپنے پاس و رق نہ لے تو یوں اپنے اندر ان رشوت نما جو رشوت والی جو لین دین کی جو ساری ترکیبیں ہیں ختم کرتے اللہ کرے کہ وہ فیملی ممبرس سن رہے ہوں جن کے یہ چیزیں رائج ہوں اگر اب تک کسی نے اپنی بہو کے ماں باپ کو یا بیوی کے ماں باپ کو ان کے گھر والوں کو اس طرح تنگ کرنے کی کوشش کی ہے غور کر لیں نہ کریں بات غریب ہوتے نہیں دے سکتے ہاں اپنی مرضی سے اپنی بیٹی کو اٹھا کر پورا شہر دے دیں آپ ڈیمانڈ نہ کریں یار نہ کریں لفافے کی ڈیمانڈ نہ کرے گھڑی کی ڈیمانڈ نہ کرے کپڑوں کے سوٹ کی ڈیمانڈ نہ کرے بلکہ ایسا ہو کہ بس لگے گا یار لیتا کچھ نہیں یار اتنا کمال کا داماد ملا ہے ایک کچھ چیز نہیں لیتا یار ایسا کمال کا سلا ہے نہیں بس بیٹی لے لی, لے لی اب اب آپ سے کیا مانتے رہیں گے ہم لوگ زندگی بھر آپ کا کام ہو گیا آپ نے اپنی بیٹی اپنے وہ شادی کہہ کر ہمارے حوالے کر دی اب انشاءاللہ ہم اس کو بیٹی سمجھ کر ہی رکھیں گے بیٹی بنا کر ہی رکھیں گے اب اس کی ساری چیزیں ہماری ہیں آپ محبت کے ساتھ انشاءاللہ ہم آپ کی بیٹی کو بالکل اچھی طرح رکھیں گے کسی کی پڑھائی بیٹی نہ ہے نا ہم لوگ وہی غور کیجیے کہ آپ کی بیٹی جس کے گھر جائے گی آپ جو تصور کرتے ہیں میری بیٹی یوں رہنی چاہیے اور ان کی میجر ڈیمانڈ بھی میرے پاس نہیں آنی چاہیے تو اسی طرح آپ بھی کسی کی بیٹی کے بارے میں یہ سوچیں مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرتا ہے اور پھر اس طرح کے واقعہ جب ہمارے ماحول میں رچ بس جاتے ہیں یہ اس طرح کے رسم و رواج رچ بس جاتی ہے اور یہ بھی لین دین کے سارے مسائل ہوتے ہیں تو بہت تکلیف ہو جاتی ہے پھر جبتیں ہوتی ہیں تومتیں ہوتی ہیں چگلیاں ہوتی ہیں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں یعنی دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی ہمارے داؤ پہ لگتی ہے میں لگی ہاتھوں آپ کو چند ایک گیبت سے متعلق اس کی ہولناکیاں کیا کہ گیبت کس قدر خطرناک اور کس قدر اس میں برائیاں ہیں اس کے متعلق چاہے کچھ عرض کرتا رہے پہلے بت کی تعریف سن لیتے ہیں کہ گیبت کی تعریف کیا ہے گیبت کس کو کہتے ہیں کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا یہ گیبت کہلاتا ہے تو گیبت سے بچنے کا ذہن بنا لیجئے ہماری زبان اچھا بولے ہماری زبان ستھرا بولے ہماری زبان عمدہ بولے میری زبان کی کسی کی دلا آزاری نہ ہو اگر کوئی سمجھانا بھی ہے اگر ساس چاہتی ہے کہ میں بہو کو کچھ سمجھانا چاہتی ہوں تو پیار اور محبت سے بٹھا کر بھی سمجھا جا سکتا ہے اچھے انداز سے پیچھے سے کی بت کر کے نہیں اگر بہ کو تو چاہیے کہ بس کفل مدینہ لگا کر رکھے یہ میری وہ اسلامی بہنیں جو کل کو سال جائیں گی اب بھی سے مشق کیجیے خاموش رہیے لکھ کر بات کیجیے مدنی انعام پر عمل کیجیے کفل مدینہ لگا کر رکھیے آپ کا گھر امن کا گہوارہ بنا رہے گا انشاءاللہ تعالی میں اپنی بہنوں سرچ کرتا ہوں آپ کا بھائی آپ سے مدنی التجا کرتا ہے کہ میری بہنوں اپنی زبان کو کفلے مدینہ لگا لو اپنے مزاج میں ضبط و صبر پیدا کریں گھر میں ٹھہرنے کی عادت پیدا کریں باپ برداشت کر لے گا بھائی برداشت کر لے گا شور شاید برداشت نہیں کر سکے گا اگر آپ اس کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنے لگی تو گھر میں ماں باپ برداشت کر لیں گے اگر آپ نے کھانا وقت پر نہیں دیا تو بیٹی ہے لیکن شاید وہاں برداشت نہیں ہو سکے گا کیونکہ ایک ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اب بھی سے اپنی کوشش و مت شروع کیجیے ماں باپ کو راحت دینے کی کوشش کریں بھائی بہنوں کو راحت دینے کی کوشش کریں یہ راحت دینے کی عادت انشاءاللہ آپ کو سسرال میں ہرا بھرا رکھے گی یہ ایک بھائی کی مدنی التجا ہے اپنی اسلامی بہنوں کے ساتھ اور اسی انداز سے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کی تربیت کریں صاف صفائی گھریلو خانہ داری کے امور یہ سارے کام کروائیں تاکہ آپ کی بیٹی جب سسرال جائے تو وہ اپنی ذمہ داریوں کو کما حق ہوں نبھانے کی توفیق توفیق نبھانے میں کامیاب ہو جائے اور جو ہمارا عرف اور جو معاشرے کے جو ریت اور رواج اور ایک زندگی کا انداز ہے اس میں وہ دلتی چلی جائے لہذا جیبت سے بچنے کے متعلق میں مدری پھول جو آپ کو عرض کر رہا تھا کہ ان اللہ اس سے ہم اپنی زبان کو بچا کر رکھیں گے تو ہمارا گھر امن کا گہوارہ بنا رہے گا ایک دوسرے کی جو سسرالی حوالے سے جو غبتیں ہوتی ہیں لینے دینے کے حوالے سے جو غبتیں ہوتی ہیں طلاق اور منگنی ٹوٹنے کے حوالے سے جو غبتیں ہوتی ہیں امید کرتا ہوں کہ زبان کو کفلے مدینہ لگ جائے گا کہ یار اب جو ہو گیا ہو گیا جو ہو رہا ہے اللہ بہتر کر دے ہم نے کسی کی برائی نہیں کرنی کہ ایک جھلک جیبت کی یہاں دیکھ لیجیے جیبت برے خاتمے کا سبب ہے جیبت ایمان کو کاٹ کر کا رکھ دیتی ہے جیبت سے نماز روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے باقصد جیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی جبت سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں گیبت نیکیاں جلا دیتی ہے جیبت کرنے والا توبہ کر بھی لے تب بھی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا الغرض گیبت گناہ کبیرہ قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے غیبت زنا سے سختر ہے مسلمان کی گیبت کرنے والا سود سے بھی بڑے گناہ میں گرفتار ہے گیبت کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر بدبودار ہو جائے گی کرنے والے کو جہندہ میں مردار کھانا پڑے گا گیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے گیبت کرنے والا عذاب قبر میں گرفتار ہوگا گیبت کرنے والا تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو بار بار چھل رہا تھا گیبت کرنے والے کو اس کے پہلو سے گوشت کاٹ کار کر کھلایا جا رہا تھا کرنے والا قیامت میں کتے کی شکل میں اٹھے گا گیبت کرنے والا جہنم کا بندر ہوگا گیبت کرنے والے کو دوزخ میں خود اپنا ہی گوشت کھانا پڑے گا گیبت کرنے والا جہنم کے کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان موت مانگتا دور رہا ہوگا اور اس سے جہنمی بھی بیزار ہوں گے گیبت کرنے والا سب سے پہلے جہنم میں جائے گا اللہ بولا توبو اللہ استخص اب کس قدر خاموش رہنے کی اور اپنے کردار کو ستھرا رکھنے کی حاجت ہے یا نہیں اللہ تعالی ہم سب کو کیمت کی تباہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کالس آئیے آئیے کچھ کال سنتے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام حسن اطوری ہے میں بمبئی ہند سے ارض کر رہا ہوں میں نے اب نگران شورا کا بیان سنا انشاءاللہ میں اپنے گھر کی بات باہر نہیں کروں گا کے خلاف جنگ گا السلام علیکم وعلیکم و السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاباش میرے مدری من شاباش آپ کی اس کال سے خوشی نصیب ہوئی ماشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر و ثواب و فرمائے اور اس میں یقیناً میں والدین کو مبارکباد دوں گا جس نے اپنے بچے کی اتنی پیاری تربیت بھی کی کہ اس نے نیکی کی دعوت کا یہ مدنی پھول اور اس مدنی پھول کی مدنی مہک کو اپنے دل و دماغ میں بسانے کی کوشش بھی کی ہے ماشاء اب آپ نے کیا سوچا میرے مدنی جنہ کے ناظرین مدنی منا نے تو ذہن بنا لیا کہ میں باہر بات نہیں کروں گا یہ جہیز اور لینے دینے کے نام پر جو ہمارے معاشرے میں جو عجیب و غریب قسم کے جو معاملات رچ بس گئے ہیں اس کو ختم کریں یار اب ختم کر دیں اور جو غلطی ہو گئی ہے اس کی توبہ بھی جو اگر وہ غلطی گنا ہے رشوت ہے تو اس کی توبہ بھی کرنی ہے اور جو لوٹانے کے جو میں نے مسائل بیاں وہ بھی کرنا ہے آج سے ختم کر دیں اسلامی بھائی بھی ختم کر دیں اسلامی بہنے بھی ختم کر دیں ہم محبت سے رہنے والے بن جائیں پیار سے رہنا ایک دوسرے کی باتیں باہر نہ کریں نہ شوہر اپنے بیوی کی باتیں باہر کرے نہ بیوی اپنے شوہر کی باتیں باہر کرے کسی سے بھی نہ کریں کمرے جو کچھ لے ناراضگی اگر اللہ نہ کرے کچھ ہو جائے تو بس ایک ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے سے ترکیب بنا کر بس خلاصی کر لیا کرے اور بس دوستی کر لیا کرے ایک دوسرے سے زیادہ دیر زیادہ وقت ایک دوسرے سے ناراض رہنا باد بند کرنا یہ بھی فاصلے پیدا کرواتا ہے محبت سے رہیے پیار سے رہیے رہیں گے امید کروں کہ میرے اسلامی بھائی اسلام بہن محبت اور پیار سے رہیے گھر کے اندر یہ گھر امون و سکون کا گھیوارا بنے گا آپ کا گھر میں دل لگے گا جب محبت اور پیار ملے وہ انسان کا دل لگا رہتا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق تع فرمائے امیر علیہ سنت کی بھی زیارت ہو رہی ہے ماشاء اللہ پڑوس کی مسجد میں اذان ہو رہی ہے اور اذان کے بعد انشاءاللہ امیر علیہ سنت کی طرف ہم چلیں گے لیکن کچھ کالز بھی ہیں تو میں انشاءاللہ اذان کے بعد کالز لے لیتا ہوں انشاءاللہ اذان کا پہلے جواب دے دیتے ہیں موقع پر کون سنائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام احمد رزا ہے جو اپنے بہن کیا میں نے نیت کی ہے کہ اپنے گھر کی بات باہر کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا اور میرے لیے اور میرے ابو کے لیے دعا کیجیے گا السلام علیکم و رحمت اللہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ ایک اور مدنی یہ مدنی منع گویا کے بکیا مدنی منو کو بھی نکی کی دعوت دے رہے ہیں کیا بھی ہماری ذرا نیتیں کر لیجیے اور کون سنائیے میں یو کے سے بات کر رہا ہوں یہ بات پوچھنی تھی کہ ابھی جو پروگرام براہ راست چل رہا ہے بیٹی کے بارے میں جو بات بتا رہے ہیں اس کے بارے میں میں نے وہ بات کرنی تھی جو عورت اپنے آدمی کو ہر وقت گالیاں نکالتی ہے ہر وقت اس کی ماں باپ کو برا بلا کہتی ہے تو اس آدمی کے لیے کیا ہونا اس کے بچے بھی ہیں اس عورت سے تو اس عورت کے پتا چل جائے کہ اس عورت کے ساتھ وہ آدمی کیا کرے کہ ہر روز یہی اس کا معاملہ رہتا ہے تو بڑی مہربانی ہوگی آپ وہ عورت اپنے دونوں ہا... اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے پاؤں بک کو لہرے چلا رہی ہے اور اگر واقعی وہ عورت اس طرح کی بد کلامی بد تمیز اپنے شوہر کے ساتھ کرتی تو سخت نافرمانی کر رہی ہے اور جس انداز سے آپ کہہ رہے ہیں اگر وہ عورت واقعی ایسی کر رہی ہے تو وہ عورت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کو سب سے معافی مانگ لینی چاہیے جس جس کا دین دکھایا ابھی خود شوہر کا یا روایتوں میں آتا ہے اگر اللہ تعالی یعنی روایتوں میں اس طرح کے شوہر کے حقوق جس طرح بیان کیے گئے امیلہ امیر پچھلے دنوں بیان کیے تھے تو شوہر کو یہ معاذ اللہ کا اس طرح برا بھلا کہنے کے لیے ہوتا ہے اس کی تری بڑی زبان ہے اللہ اس کو ہدایت اور توفیق عطا کرے نیکی کی اور میں اسلامی بھائی کو یہ ضرور عرض کروں گا کہ آپ اپنے جذبات پر قابو رکھیے غصے پر قابو رکھیے اور کوشش کیجیے کہ کوئی ایسا برداشت کرنے کی کوشش کیجیے اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے انہیں مدنی چینل کے وہ اسلامی بہنوں کے جو مدنی کام ہیں اس کی طرف اور امیر عرصوں کے مدنی مذاکروں کی طرف لائیے ہو سکتا ہے کہ یہ کنورٹ ہو جائیں یعنی اپنی بری عادتوں سے نجات پالے اور آپ کا گھر امن کا گھیوارا بن جائے ہم اچھی امید رکھ سکتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نرمی اور اچھے کلام کی توفیق عطا کرے اور اس کے شوہر کو صبر و برداشت کی قوت عطا کرے الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ ایک اور کال سنا دیں السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی میں سے بات کر رہا ہوں اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں قرضے میں مبتلا ہوں اور میرے پاس زیادہ گنجائش نہیں ہے اگر میں اس طرح کر لوں کہ قرضے والے کو اس کا قرضہ دینا ہے اس کو میں پوری رقم پوری رقم دے کے اور باقی میں اپنے حالات کی وجہ سے معافی مانگ کے اس کو باقی میں مجھے معاف کر دو اگر وہ معاف کر دے تو کیا وہ معافی مل جائے گی معافی ہو جائے گی علیکم برد. برد. السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جس نے آپ, آپ ان کو جس کو پیسے دینے ہیں اگر وہ اپنی پوری رقم آپ کو معاف کرنا چاہے تو بھی اس کو تو اختیار حاصل ہے جس نے جس سے آپ نے پیسے لینے اگر وہ آپ کو معاف کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے معاف کیا میری پوری رقم تو اس کو اختیار حاصل ہے اور اگر وہ ماف نہیں کرتا تو آپ کو اس کی رقم لوٹانی پڑے گی اگر وہ محلت دیتا ہے تو بھی اس کی مرضی ہے اور اگر آپ کچھ رقم دیتے ہیں بکیا رقم معاف کرتے تب بھی اس کی مرضی ہے اگر وہ پیسہ دینے والا اپنے پیسے کا مالک ہے تو وہ آپ کو ماف کرنے کا بھی حق رکھتا ہے امام اعظم قرضے معاف کر بھی دیا کرتے تھے آئیے میل سون کی طرف چلتے